من سمع فلم حتى بجو بجو بسم اللہ رحمان رحیم بابن سمیا شیان شی ان فلم یق ہم فرا جاہو حتہ یار فہو ترجمۂ باب یہ ہے یہ بات ہے بیان ذکر من اس طالب العلم کے سمعش ان جو اپنے شیخ اور استاد سے کوئی بات سن لے فلم یفہ ہو اس بات کی حقیقت کو نہ پہنچے اس کو نہ سمجھے فراچا ہو اس کے بعد یہ اپنے شیخ کے طرف رجوع کرتا ہے استفسار کرتا ہے حتیٰ یارف ہو یہاں تک کہ اس کی حقیقت کو پہچان لے یہ تو نف سی ترجمہ ہے اس کا باب کے اہم ترین دو مقاصد ہیں ایک یہ ہے کہ یہ باب اس میں ذکر ہے ادب من ادابل المتعلم متعلم کو یہ چاہیے کہ جب اپنے شیخ اپنے استاد سے کوئی بات سنے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچے تو اپنے آپ کو سمجھا کر مجلس سے اٹھے آداب متعلم یو طالب تخراد میں خبر واوری او پشی درسگان بلا پاس شزان پہ پو کتنا آسان ترجمہ ہو گیا ایک طالب علم کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد سے بات سنیں اس کی حقیقت کو نہ پہنچے اور یوں ہی اٹھ جائیں نہیں آداب مطالب یہ ہے کہ استاذ سے سنی ہوئی بات کو جب تک سمجھا نہیں ہے تو اپنے آپ کو سمجھا کر اٹھے اب سمجھ گئے ہو اچھا یام محدین کی اصطلاح میں یہ ترجمط الباق تھا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معلم کو تعلیم دی جا رہی ہے اگر کوئی طالب العلم اگر کوئی طالب العلم اپنے شیخ سے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے مسئلہ پوچھے تو تم نے ناراض نہیں ہونا اگر کوئی طالب العلم اپنے یعنی سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے استاذ سے پوچھیں تو یہ طالب علم کا حق ہے استاذ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ گئے ہو تیسری بات من مسائل العلم یہاں ایک مسئلہ ہے مسائل علم سے طالب العلم سبق کے دوران اپنے شیخ سے بات پوچھے یہ جائز ہے اب سمجھ گئے ہو آزادی متعلق کیا ہے جب تک سن سمجھا نہیں ہے تو درس سے نہ اٹھو ٹھیک ہے معلم یہ ہے اگر طالب علم سوال کرتا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور یہ سوال تعینت نہ ہو یہ اس کا حق ہے آپ سمجھا دیجئے ناراض نہ ہونا مسائل علم طالب علم کا پوچھنا درس کے دوران جائز ہے کتنے مسئلے میں یہ نہ ہوگئے چوتھا مسئلہ علام ابن حجر رحیم اللہ یہ ذکر کرتے ہیں اس حدیث میں جو استفسار حضرت یا عائشہ صدیقہ ہے یہ لا تسلو ان کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ عین اس کے موافق ہے ابن حجر کو دور چلے گیا ہے قرآن میں آتا ہے لا تسلو ان اشیا تم تلکم تسم یعنی غیر ضروری سوالات نہ کرو ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاشر صدیقہ کا استفسار لا تسألو مقابلے میں نہیں تھا یعنی سوالات منہیہ سے نہیں تھا بلکہ یہ سوالات جائزہ تعالیم کی زیر تھا بات سمجھ گیا یہ <تصفح> چار باتیں یاد ہوگی ہیں. <تصفح> آگے جاؤ <تصفح> قال عليه ان كان ساقت موشين من النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول انك قالت قال عاش وقلت من زيرا قال صفات الصلاه نكال شيء ذلك العرض ابن ابھی مولکا فرماتے ہیں کہ حضرت آشد صدیقہ جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں کانت سے حضرت آشق کی عادت ذکر ہو رہی ہے کہ کانت لا تسم و شن حضرت آشت نہ سنتی تھی کوئی بات لا ہو کہ اس کو سمجھتی نہ تھی اس کو نہ سمجھتی اللہ راجات مگر اس کے بارے میں رجوع فرماتی نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام کو ٹھیک ہے حضرت آشر مزہ ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام سے جو بات سنتی اور وہ سمجھ میں نہ آتی تو رجوع ضرور فرماتی اور اپنے آپ کو سمجھاتی من جملہ اچھا چنا حارف تا اب یہ حتٰ رائے راج کا روزو فرماتی یہاں تک کہ تعارف ہو کہ اس کی حقیقت کو جان لیتی تو دیکھو وہی چار باتیں پھر یہاں پھر لے آؤ حتہ راجات کو وہی باتیں لے آؤ کیا مانا اگر طالب علم کو استفسار جائز ہے ٹھیک ہے تو سمجھنے کے لیے ہے تو اس وقت تک یہ پوچھ سکتا ہے جب تک سمجھا نہیں ہے چاہے ایک دفعہ ہو چاہے دو دفعہ ہو چاہے تین دفعہ ہو ٹھیک ہے اسی طرح معلم کو بھی بتایا جاتا ہے حق کا تار تاریخ ہو. جب تک طالب علم سمجھا نہیں ہے تو یہ اس کا حق جائز ہے آپ ناراض نہ ہو اس سے بسمجھ بس کی ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وانا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ راجعت کی ہی کہ ایک مصداق ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ اللہ نے قال ایک دفعہ فرمایا من خوشبہ ذیبا جس کے ساتھ حساب کیا گیا تو اس کو آزاد دیا جائے گا قالت خاشت و حضرت عاش نے فرمایا فقل تو میں نے خوشبہ اور ذیبا کے اس بارے میں استفسار کیا اور میں نے کہا اول سقور اللہ عز اللہ کریم نے قرآن عظیم میں اصحاب الیمین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا فسو فو سب و حساب الیمین کے ساتھ حساب ہوگا کیا حساب یس سیرا آسان حساب قالت <تصفح> حضرت آش فرماتی ہیں فقال ندیفا نے فرمایا ان نما ظال یہ حساب یسیرا نفس عرض ہے ولا کن منو کشل حساب لیکن وہ آدمی جس کے ساتھ تفصیلی حساب ہوا یا لکھو ہلاک ہو جائے گا مسئلہ سمجھ گئے ہو نہیں ابھی بہت مشکل ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ شابل یمین فسو فاسب و حساب و یسیرا ایک بات اب قرآن میں آتا ہے کہ مؤمنین سے حساب یسیر ہوگا حسابی یسیر ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ حو صپا اسپا جس کے ساتھ حساب ہوا اس کو آزاد دیا جائے گا حضرت عاشق اس آیت اور حدیث میں تعارض بیان کرتی ہے ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس سے بھی حساب ہوگا تو اسے عزاب دیا جائے گا اور قرآن میں آتا ہے کہ ساب الجمین کے ساتھ حساب یسیر ہوگا تو حساب یسیر تو اس کو کہتے ہیں اس کو عزاب نہ دیا جائے گا تو بین الت الحدیث تعارض ہے آپ سمجھ گئے سب اس زبا حدیث میں آ گیا جس سے حساب ہوگا اسے آزاد ہوگا قرآن میں آتے کے بارے میں و و حساب سیرات حساب سیر یہ ہے کہ اس کو عذاب نہ دیا جائے تو قرآن عظیم اور آیت میں تعارض ہے حدیث میں تعارض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور جواب کے لیے تفسیر سمجھیے اور یہ شاہ اللہ رحم اللہ کی تحقیق بھی ہے کہ حساب دو قسم کا ہے ایک حسابی یسیر ہے اور ایک حساب آصیر ہے من خوش با سب سے حساب آصیر کا ذکر ہے فسوف جوہ سب حساب یسیر حسابی یسیر کا ذکر ہے اب حساب یسیر نفس عارض ہے نا اور حساب آصیر مناقشہ فل امان ہے اب مناقشہ کس کو کہتے ہیں آپ کے حاشل لکھ دیا انست الحساب یعنی پورے اعمال کو گنا جائے انسان کی جتنی بھی اعمال دنیا میں کی گئے ہیں ان کو گنا جائے تو یہ حساب آصیر ہے اور حساب اثیر یہ ہے صرف اعمال کو اس کے سامنے کیا جائے عرض العمال ہو اس کو حسابی یسیر کہتے ہیں سمجھ گیا ہے ایک دیکھو عرض العمال ہے اور ایک ہے مناقشا مناقش الاعمال مناقشہ کس کو کہتے ہیں استثقا العمال للحساب کہ انسان کے پورے اعمال کو گنا جائے اور حرس کو سو کہتے اعمال کو سامنے کیا جائے بس اب اب اس میں آگے فرق سمجھو ہر تو ایسا ہے کہ مجرم کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جائے لیکن لمخ نہ ہو اس میں مثلا ایک ادبی سے اس سے پوچھا جائے اس کو میزان حصاف پہ لایا جائے اسے کہتے ہیں کہ یہ تو نے چوری کی ہے یہ تم نے دیکھو ذنا کیا ہے یہ تم نے ایک فلاں کام کیا ہے فلاں کام کیا ہے چلو جاؤ معاف کر دیا یہ حساب کیا ہے یقین ہے اس کو عرض کہتے ہیں مجرم پر اس کے احمد کو کیا کیا گیا پیس پیش کیا گیا حساب عصیر یہ ہے کہ اعمال پیش کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے کے لیے مفاد یہ جو تم نے چوری کی کیوں کیوں ہے یہ جو تم نے جناح کیا کیوں کیا ہے یہ تم نے خلاف اشارے کے کیوں کی ہے اب جس میں کیوں ہو نما پالتا ہو تو وہ حساب عصیر ہوگا جس میں نفس اعمال کی پیشگی ہو نما پالتا نہ ہو تو حساب یہ ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں اس لیے پار فرمائے کہ وہ زال کل ہو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آر سے مراد یہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا لیکن بخاری فرماتے ہیں کہ آر سے مراد اللہ کے عدالت پیش ہونے کو نہیں کہتے اعمال کو بجرم کے سامنے ظاہر کرنے سے کہتے اعمال پیش ہوئے یہ تمہاری چوری اپنا خلاف ہے جی چلو یار معاف کر کے حساب وسیع ہو گیا بات سمجھ گئے ہو اعمال سیاح کو سامنے کر کے پوچھا گیا لما فالتا حساب آصیر ہے تم من خوبصبہ اسبا حساب آسیر ہے فسوف یہ ساب یسیرا حساب یسیر یعنی الحرض ابا سمجھ گئے ہو یہاں تک تو بخاری شریف کا اپنا تعلق تھا اس سے آگے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ معاشی م... یعنی معصیات یہ تخت المشیت میں داخل ہیں معصیات تحت المشیت میں داخل ہیں کیا معنی یہ گناہ ہے نا گنا انسانوں کے یہ اللہ کی مشیت میں داخل ہیں چاہے ما فرما دے چاہے اس کے بارے میں پوچھے تو جو ہے معصیات مشیت الہی کے اندر داخل ہے تحت المشیت ہیں چاہے معاف فرمائے چاہے معاف نہ فرمائے زیادہ امید یہ ہے کہ اللہ کریم معاف فرمائے اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ من حوصبہ اور زیبہ جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اب یہاں سے معلوم ہوا کہ معاشیات تخت مشیت نہیں ہے بات سمجھ گیا نا معاسیات کا انتظت نہیں ہے اس لیے کہ حساب پہ لازمی نتیجہ کیا ہے تعظیب ہے تو ابن حجر میں یہ سوال لکھا ہے پھر امام رازی رحم اللہ کا جواب دیا ہے کہ حصب البت سے مراد کیا ہے نفس عذاب نفس اعمال کے جا سوالات ہوں گے نہ محاسبت المال کا جو دفتر ہوگا نفس حاضری ہونا یہ عذاب ہے اس لیے کہ عذاب کا معنی کیا ہے دشت اور خوف ہے دشت اور خوف ہے تم آپ سے پوچھا گیا کہ آج تمہارا امتحان ہے آپ کی کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی بے چینی ہوتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے ابھی آپ آب کو کہ آؤ بھائی اللہ کی عدالت میں ابھی تمہارا محاسبہ ہے اب یہی اللہ کے دربار میں پیشگی یہ اس زبہ کا ایک نوع ہے کہ وہ دشت اور خوف ہے کس کو خ... صاحبی معصیت پر تو دھا... یعنی ایک نفس عز... یعنی حساب پیش ہونا یہ بھی ایک نو مغل آزاد ہے آزاد کس کو کہتے ہیں پریشانی کو کہتے ہیں بے چینی کو کہتے ہیں تکلیف کو کہتے ہیں اب اللہ کے دربار میں آ کر حکم ہو گیا کہ آؤ بھی تمہارا حساب ہو رہا ہے اب یہ جب جائے گا تو اس پر کیا گزرے گا ابھی سمجھتے ہیں اس لیے فرنا کہ حوصا آگے اس کی مرضی ما فرمائے اس کی مرضی سزا دے دے لیکن نفس عدالت الہی میں حاضری حاضر ہونا ہی نامنل اذاب ہے جس کو دشت اور بے سے تعبیر کیا گیا ہے تمام حوصبہ زبا اگر حساب اثیر ہو پھر بھی وہ ہو پھر بھی اس زبہ کیسے ہلائی میں حاضر ہونا نو من العذاب ہے اب سمجھ گئے ہو اب منو کی شفی السا یہ وہ الگ بات ہے کہ جس میں لما پالتا ہو لما پالتا ہو مسئلہ حل ہو ہے جی ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ استفسار جو ہے یہ ایسا ہے جیسے حضرت حفصہ استفسار ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام جتنی بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے صحابہ وک اللہ حسن سب جنت میں جائیں گے ہاتھ حادثہ میں کیا فراہم جو آتے کہاں عدالت رب کا حسمت اللہ تو فرماتے تم سب جہنم پہ ایک دفعہ پیش ہوں گے اور آپ فرما ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جوال ہو گیا امام بخاری فرماتے کہ حضرت کی استفسار کا دوسرا نظیر یہ ہے جیسے الزین ظلم تو سہب کربی علیہ السّلام نے فرمایا ظلم اب یہ ہے کہ یہ سب یہ استفسار ہے یعنی شیخ سے پوچھ سکتے ہو مسئلہ حل کرنے کے لیے میں کیوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آگے جاؤ نہیں نہیں تو کہ میں نے پچاس کرتے کر کے میں تو نہیں پڑھیں گے چلو پڑھو چلو چلو چلو پڑھو پڑھو پڑھا پڑھو پڑھو شاہد اللہ اب دیکھیے یہ حدیث لمبی ہے یہ سینتیس و باغ ہے کتاب العلم میں امام بخاری باغ باندھتے علم اشاہد الغائبہ چاہیے کہ اس علم کو پہنچائے اشاہد و درسگاہ میں موجود طالب العلم الغائبہ غیر حاضر قالو ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ابن عباس کی روایت کے ایک حصہ ہے جو ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں محدثین فرماتے کی ایمان بخاری کا علی ابلغل علم شاہد یہ ترجمہ الباد یہ آنے والے عزیز کا ایک حصہ ایک ٹکڑا ہے ولی ابل شاہ جس کی حدیث ختم ہوتی ہے تو کبھی کبھی امام بخاری جو ہے ترجمہ طلبات باندھتے ہیں حدیث سے اس کی تشریح کرتے ہیں کبھی ترجمہ طلبا جو ہوتا ہے وہ حدیث کے لیے شائق ہوتا ہے اور کبھی امام بخاری ایسے کرتے ہیں کہ ترجمہ طلباء کے لیے جزو الحدیث لے لیتے ہیں ترجمہ طلبا کے لیے حدیث سے ایک حصہ لے لیتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ لیو بل علم شاہ جو الفاظ کا حصہ ہے آگے آ اچھا اب مقصد الباب کیا ہے دیکھیے امام بخاری چونکہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے آداب تعلیم آداب معلم لیکن اس علم کو عام کرنا ہے اس علم کی اشاعت کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے جب حدیث میں آیا استفسار علم یہ ایک مخصوص عمل تھا فراج وطر کرو یعنی کسی طالب علم کو اگر درس حدیث میں کوئی وام کوئی بے چینی آئے تو اس کے بارے میں پوچھ لے اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم حدیث کے حقیقت تک پہنچ گئے تو اب اس کو آگے بھی پہنچانا ہے مطلب سمجھ گیا پہلے یہ ریپیل یہ ہے کہ درس میں اپنے آپ کو خوب سمجھائے اب فرماتی جب سمجھ گئے تو کیا کرو آگے پہنچا دو تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے آداب متعلم تھا مخصوص اب آداب متعلم ہے عام پہلے مسئلہ تھا ایک خاص مسئلہ اب کیا وہاں پہ علم کو حاصل کرو بس اب کہ حاصل شدہ علم کو کی اشاعت کرو حاصل شدہ علم کی اشاعت کرو ٹھیک ہے علم حاصل کروا اب حاصل شدہ علم کی ارشا کرو ٹھیک ہے شاہ اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس طرح شہر الحم فرماتے علم شاہد ایمان بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تبلیغ علم کے لیے حل کامل کی ضرورت نہیں ہے تبلیغ علم کے لیے حل کامل کی ضرورت نہیں ہے کیا معنی جب کسی مسئلے پر تم صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہو تو اسی مسئلے کو آگے پہنچاؤ یہ نہیں کہ آپ کامل عالم بنیں گے آپ کی دستار بندی ہوگی اور آپ جناب عالی اس کے بعد جو ہے جو ہے کہ تبلیغ شروع کرو گے نہیں سمجھی ہوئی مسئلے کو پہنچانا چاہیے تو مسئلے کی ابلاغ کے لیے علم کامل کی ضرورت نہیں ہے نصف فام علل علم فام علل مسئلہ کافی ہے بس اور آگے کچھ بھی نہیں ہے آسان ہے چلو انهم قال لي اعمل بني تايم موضوع يبعثون موجه الى ما قد اذا لي ايها الله ونبينا صلى عليه وسلم قال يا ان ينسي ان ينسي كما هذا من ولايا يذو ولا يعذب بها الى بين طريقه فانفاقوا ثلاثا فاذكروا بالله سبحانه والله هو الذي ضمن فيها فقولوا ان الله قد يا لا تعيدوها في المنافار اللہ دیکھیے یہ مسئلہ لمبا ہے توجہ کرنا ہے پہلے صنعت کی بات ہے عبد اللہ یوسف فرماتین قال قالحسنی سعید و ابن و ابی سعید آج مسلم کا سبق بھی آپ کے یہی ہے اور بخاری میں بھی یہ صنعت یہاں بھی آئی ہے اور آگے بھی دسنت آتی ہے خصوصیاتی امام میں مسلم اور بخاری یہ ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بات یا جو سند یا جو الفاظ اپنے شیخ سے یہ سنتے ہیں تو اس میں اپنے طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے ان کو بےآین ہی نقل کرتے ہیں کیا سمجھ گیا ہوں البتہ جب استاذ کے طرف سے کوئی ایسا جملہ یہ سنیں جس میں ابراہم ہو تو وہاں پھر یہ اپنے طرف سے تفسیر کرتے ہیں تو جب تفسیر کرتے ہیں تو پھر عادت امام بخاری یہ ہے کہ وہ, وہ ہوا کا ضمیر ذکر کرتے ہیں اور عادت امام مسلم یہ ہے کہ وہ یعنی گھر پہ ذکر کرتے ہیں بات سمجھ گیا ہے یعنی شیخین کا طریقہ کار یہ ہے کہ استاذ سے جو لفظ سنے اس کو منوان سے نقل کرتے ہیں اپنے طرف سے اضافہ نہیں کرتے البتہ کہیں استاد سے راوی کا نام مطلق ذکر ہو جائے تو یہ شیخین اگر اس راوی کا تعین کرنا چاہیں تو امام بخاری وہاں ہوا کا ضمیر ذکر کرتے ہیں اور امام مسلم یعنی ذکر کرتے ہیں جیسے مسلم ابھی آپ کو آئے گا حد تسنا اسماعیل یعنی ابن الولولولولیا آج مسلم کا فرق ہے نا حد تسنا اسماعیل <سلام> ابن اولیا اب یہ یعنی جو ہے یہ امام مسلم کی بات ہے اور ابن اولیہ بھی امام مسلم کی بات ہے استاد صرف اتنا کہا ہے کہ حد دسن اسماعیل اب چونکہ اسماعیل کون تھا ابن اولیا تھا تو وہ امام مسلم یا یعنی نہیں ذکر کرتے ہیں. یا امام بخاری کو استاد نے بتایا کہ ہاتھ یہ شعیب ہو مجھے صحیح نے یہ مسئلہ بتایا اب شعید کون ہے امام بخاری اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ ابن سعید دل اب سمجھ گئے ہو تو یہ ہوا کہ اضافہ امام بخاری کرتے ہیں تو جب تعین راوی امام بخاری اپنی طرف سے کرتے ہیں تو وہ لاتے ہیں جب امام مسلم کرتے ہیں تو یہ یعنی لاتے ہیں یہ فرق ہے ان کا اچان ان ابی شورح یہ ابی شورح جو ہے یہ صحابی ہیں انہو قالا ابی شرح نے کہا عامربن سعید عمر ابن سعید کو عمر ابن سعید ابن العاص تھا یہ بنو ام سے تھا اب یہاں تھوڑا سا منظر یاد کرو اس کے بعد یہی مسئلہ آپ کو حل ہو جائے دیکھو بات سنو حضرت عثمان البافان رضی اللہ تعالم جب شہید ہوئے اس زمانے میں حضرت معاغیر رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر تھے کون تھے شام کے گورنر تھے حضرت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت عثمان افان کے بعد اپنی خلافت پر بیت لینا چاہا تو کافی لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کیا البت حضرت معاویہ نے تاخیر فی بیج کیا تجنب عن بی لیکن کس شرط پر حتم معاویہ صاحب نے یہ شرط لگایا شرط لگائی کہ آپ کی بیعت ہم کرتے ہیں لیکن بشرطے کی جو قاتلین عثمان سے حساب لیا جائے بدلے لیا جائے اس کے بعد ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جب تک قاتلین عثمان معلوم نہیں کیے گئے اور ان کو سزا نہیں دی گئی ہے تو ہم بےت نہیں کرتے ہم سمجھ گئے پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی جنگ جمل صفین ہوا حد تک حضرت علی رضی اللہ, رضی اللہ, ہوئی رضی اللہ شہید بھی ہوئے بہت بڑا مسئلہ ہے پھر بے نسبہ کیا ہوا فیصلہ ہوا سلحا ہوا اب بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ علام ہو اور حضرت حسن رضی اللہ کے درمیان اختلاف ہوا سمجھتے ہو جب اختلاف لڑائی کو ہوا اور دونوں طرف سے فوجی تیار ہوگی مقاتل کے لیے تو حضرت حسن نے معاویر رضی اللہ عن کو یہ دعوت دی کہ آپ ہمار سا سلک کے بعد حضرت حسن رضی اللہ نے عمارت خلافت حضرت معاویہ کے سفر کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ کافی زمانہ امیر رہے پھر حضرت معاویہ صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹی یزید کو خلیفہ بنایا اگرچہ یزید میں کوتیاں بھی تھی حضرت معاویہ نے یزید کو جب خلیفہ بنایا تو اس میں صحابہ کرام اور احباب سے مشورہ بھی لیا حج معاویہ نے کہا کہ اگرچہ یزید میں کچھ کوتاہیاں بھی ہیں لیکن میرے یہ خیال ہے کہ امور خلافت پہ یہ اچھے سمجھتے ہیں امور خلافت پہ یہ اچھے سمجھتے ہیں تو اس زمانے میں محمد ابن ابی بکر بھی تھے ساری اس زمانے میں عبداللہ ابن سفید بھی تھے اس زمانے میں عبد عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ تو محمد ابن ابی بکر تو حید معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وفات ہو گئے تھے رہے حضرت حسین تو انہوں نے بیاد یزیف کی نہیں کی اور یہ مکت المکرمہ ہجرت کر گئے عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کی خلا... اے... ہاتھ پہ بیعت نہیں کی یہ بھی آگے کہا میں قتل یہاں پہ جناب عالی عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور مکے والوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی حضرت حسین جب مکہ آئے تو کوفے والوں کو تب بھیجے کہ آپ مکی کیا کرتے آپ کوفہ آ جائیں لیکن کوفے گئے تو کوفے کے کربلا بڑا کا مسئلہ پھر آپ کو معلوم نہیں اب مختصر بات یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ المکرمہ میں اپنے خلافت کا اعلان کیا تو یزید ابن معاویہ نے مدینہ منورہ کے گورنر عامر ابن سعید کو کہا کہ تم یہاں سے لشکر تیار کرو مکہ کے لے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرو اس لیے کہ میری حکومت کا باغی ہے اب سمجھ مختصر اب یہاں ہے یہ میری حکومت کا باغی ہے لہذا تم لشکر بھیجو مکہ عبداللہ اللہ زبیر کو قتل کرو تو جب عمر بن سعید جی تاخیر میں سے ہے یہ جی بورنری مدینہ تھا جب یہ لشکر کشی کر رہا تھا تو حضرت ابی شریش صحابی نے کہا کہ دیکھو آپ میں ایک بات کہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے بات سنی ہے کہ حرم میں لڑائی حرام ہے اور حرم کا تقدس پائمار کرنا بھی گناہ ہے لہذا آپ عبداللہ زبیر کی شہادت کے لیے لشکر کشی مکے پر نہ کریں بات سمجھ گئے ہو اور بڑے تاکید و زور یعنی زور انداز الفاظ سے حضرت عبی شرح نے تقلیم کی لیکن پھر بھی عامر نے یہ نہیں مانی اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں سجھے پڑھتا ہے وہ حدیث کہ آخری سا لا تعید و آسین ولا اثارم بھی دامین فامر ابن سعید نے گویا کہ عبداللہ ابن پر باغی ہونے کا فتوہ لگایا یا الزام لگایا اور اس نے کہا کہ یہ باغی عدمی ہے اور باغی حرم حرم باغی کو عمل نہیں دیتا لہذا ہم اس کو قتل کریں گے بھائی؟ تو لہذا یہ لشکر گئی اور پھر انہوں نے عبداللہ اللہ کو پانسی پر لٹکایا اب مسئلہ پورا یہی ہے جو میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا اب جب حدیث پڑھیں گے تو لاتی و آسین والا فارم بےدمن اس پر بات ہوگی کہ آیا حرم جو ہے آج کو امن دیتا ہے یا نہیں دیتا اس پہ انشاءاللہ اللہ آناف اور شوافی کا جو آ... باس ہے انشاءاللہ وہ آ جائے گی آپ کے سامنے اب تو جکر ابھی شریح کون تھے صحابی تھے امن کالا ابھی شریح نے کہا امر سعید کو یہ کون تھے گورنمر مدینہ اس حال میں کہ باسلبوسا امر سعید بیچ رہے تھے کیا لشکر مکہ ہلامک تامکی کو اب یہ امر سعید نے جب لشکر بیچنا چاہا تو ابھی شریح نے کیا کہا اک زن لی یہ موقع ہے ابی شریح کا لی ایوہ اجازت ہو مجھے اے امیر کا فولاً آپ کو بتاتے ہیں ایک بات باتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کہنے پر نبی علیہ السلام کھڑی ہوئی تھے یعنی تامبی رسول وہ نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا تھا اس کے بیان پر القاد یوم الفتح فتح مکے کی دوسرے دن بات سمجھتے ہو سمعت ہو سنا یہ بات نبی پاک سے میرے کانوں میں سنی وہ کل بھی میرے دل نے یاد تھی آپ و عین آیا اور نبی کے ذات اقدس کو میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نا تکی جب نبی پاک اس پر بیان فرماتے تھے حمد اللہ وسنا علی اللہ کی ہمد و بیان کی اور اللہ کی تعریف کی بہت کسی ایک جملہ لگا بارقین کیا ہے دیکھو کل انان یا ہو بیما اندر جو ہوتا ہے نا وہ بائیں ہوتا ہے عجیب شریف کون سے قاضی مدینہ تھے اور, اور سعید کون تھے تاج علم تھے اور گورنر تھے اچھا پھر اس کے بارے میں بہت خالد تاریخ نے تو کچھ لکھا ہے ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن عالد تاریخ نے لکھا ہے کہ عامر سعید کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ لطیم شیطان لطام سے لطیم و شیطان اتنے تک لوگوں نے لکھا ہے پھر بھی ابھی شریف جو کاضی ہیں وہ شادی ہیں چونکہ حقدار کچھ جانتی نہ کہ بھائی گورنر ہے اب گورنر کے سامنے آزاد علمی کے نیچے بات کرنی ہے کہ زن یا امیر امیر صاحب اگر آپ کی اجازتوں میں بات کروں اس کو یہ نہیں کہا کہ پتلا تو چوبیس میں صحابی رسول میں سن رکھ میں ایک زن لیجیے اجازت دیجیے حدیثوں کا فوجہ تو گویا کہ ابھی شریح نے حامر ابن سعید کا قدر احترام کیا اس نسبت سے کہ یہ گورنر مدینہ تھا تو معلوم ہوا کہ الناس کل میں نہ جب بھی کسی سے آپ نے بات کرنی ہے تو آداب کو محبوب رکھتی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کی بات سچی ہے یا اس کی سچی ہے لیکن آداب کے لحاظ ضروری ہے آگے حضرت ابھی شرح فرماتے ہیں اہمیت کلام کے لیے دیکھو امیر سمیا تو سونایا یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں آج بھی میرے کانوں میں نبی پاک کی وہ باتیں گونجتی ہیں میرے دل آج بھی نبی پاک کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کی وہ حیثیت معلمانہ آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے موجود, موجود ہے نبی علیہ السلام نے تفریحی فرمایا نمک مکہ تو حرم اللہ ہو اس مکے کو اللہ نے حرام کیا ہے یعنی یہ مکہ کا ہے یہ ہے نا یہاں جو ہے خلا کی شرح کا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہے. یا یہ مکہ حرمہ یا اللہ نے بہت سی چیزوں کو کیا کیا ہے منع کیا ہے والنا مکی کی حرمت لوگوں کی طرف سے نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو فلاح عمران کسی مسلمان کو کسی مر کو جائز نہیں کی مان لہ رخیرت پر آئی کبھی آدمن کی ب... آ... کیا کرے بائے بائے یا کسی کا خون ولا یازو بھی آشا جا رتن بھی جائز نہیں کہ کاٹے حرم کا کوئی درخت اب ایک مسئلہ یاد رکھو حرم کے اندر جو ہے کسی کا خون بہانا حرام ہے ولا یا اور اور حرم کے اندر کسی قسم کا درخت کاٹنا حرام ہے اگر کسی نے کاٹا تو اس کی جناد کیا ہوگی لازم ہوگی لیکن یہاں شجرت الحرم دو قسم کا ہے جو ہے آپ کی شجرت الحرم دو قسم کا ہے ایک وہ شجرت الحرم ہے کہ جو از خود اگ گیا ہے یعنی کیا ہو گیا اس چیز کا از خود پیدا ہو گیا ہے اور ایک شجرت الحرم یہ ہے کہ کسی نے اس کا رس کیا ہے کسی نے اس کو لگایا ہے اولمان ال ہے اگر شجر مغروسا ہے کسی کے ہاتھ کا لڈو کودا ہے تو یہ اس کو کاٹ بھی سکتا ہے توڑ بھی سکتا ہے اپنے استعمال بھی لا سکتا ہے البت وہ شجر جو کہ اللہ کی طرف سے بغیر انسان کے اسباب سے اللہ نے اس کو اگایا ہے وہ حرم کا شجر اس کو اس کا کاٹنا بالکل ناجائز ہے اللہ الز ہر میں آتا ہے ایک قسم کا گاس ہم ہیں اس کو سرگڑے کہتے ہیں اور یہاں کے لوگ اس کو لو کہتے ہیں اور پتہ نہیں تم اس کو کیا گاس لمبا لمبا ہوتا جان بھی تو ہے نا مسائل میں تو تھا لیکن یہاں لو کا کہتے ہیں تم بھی لوہا کہ مسجد میں درد لمبا تو شجر سلحرن دو قسم کے ہوا اب فعن احادن یہ دفع مقدر فہ احادن ترخا صلی رسول اللہ صلح صلح صلح صلح. اگر کوئی انسان ترخا کیا مانا استدلال کرے رسخت کتاب پر مانا یادو کے طرح کا سا استلاح کرتا ہے رسخت کتاب پر لکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی وجہ سے فقولو تو تم ان اللہ, رسولی اللہ نے اس کی اجازت دی اپنے نبی کو فلم ازن اور تمہیں دیا عزم نہیں دی بس دیکھیے وح نما اب تفصیل ووا ازن فیام اور مجھے اجازت دی تھی میں لڑائی کے لیے ساتن کچھ دیر کچھ ٹین معمولی سیم سا اب ساتن ہماری مہاشی نے لکھ دیا ہے مثلا سے آثر تک ساتن یعنی شم سیرل آسر نبی علیہ السلام کو بیازل بیاض البل علم بیازل بیاض اس ایک معنی یہ یہ کانت علم تو حلال کرنے والا ہے قتال کو بیاضل بن تو کس سے منتشم سی لسر باس بکفت بھی بسا تم سم آدت حرمت آر پھر واپس لوٹ آئی اس کی حرمت الیوم یوم آج آج سمر کیا اثر کے کی بعد حرمت کیا بلامس جس طرح یہ محرم تھی جس طرح اس کی ہرمت بلام امس امس مانا کیا ہے لیکن اس سے براد یہ ہمارا عرفی کل نہیں ہے ہمارا عرفی کل نہیں ہے بلکہ بالام سے یعنی قیامت سے لے کر ابھی تک بلا سمنا یعنی پہلے زمانے میں جس طرح میرے لیے حل جو حلت ہوئی تھی اس سے قبل جس طرح اس کی حرمت تھی قیامت سے اس وقت تک اب بھی اسی طرح حرمت ہے بس سمجھ گئے شاہد الب کا مسئلہ حل ہو گیا بال ہو گیا حدیث ختم قاضی کو, کہا صحابی کو. ما قال کالا جب تنلی کی تو امر سعید مدینہ کے گورنر نے کیا جواب دیا تو قال شریا نے کہا ٹھیک ہے نا یا قال امر نے کہا ہم آل امن کے شوریہ جب حدیث میں نے پیش کی انہوں کہا, میں اچھا جانتا ہوں تم سے اس حدیث کو یا آواز ہو رہا ہو اب ابا سمجھ گیا ہو اے دیکھو نا جس طرح اندر ہوتا ہے اس طرح باہر ہوتا ہے تھے بھی یا اب چونکہ یہ تو گورنر تھے اور چلو تاریخ کے نسبت سے لطیف و شیطان بھی تھے سب کچھ تھے لیکن جس طرح بھی ہو لیکن یہ عامر بسی تو بات میں غلط تھے نا نے کہا آج اور مل میں تجھ سے اچھا جانتا ہوں وہ کہ اس کلام میں غلط تھا اور جھوٹا تھا اور اس کی یہ بات کیا تھی غلط تھی تو اس نے تعصب کی بنا پہ کہا کہ میں اچھا جانتا ہوں اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کی یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے فوراً انکار کر لیا اور کہا لا تو آسان یعنی انمان ہے لا تو آسین حرم پناہ نہیں دیتی گناہ گار کو ولا فارم بے دم اور نہ اس کو جو باغ ہوا ہو بے دم من کیا مانا بے تک بھی سخ کے دمن کسی کا خون بایا ہو اور اس کے بعد باغے ہو ولا فارم بھی ہر بت ان ولا فارم بھی ہر بت انت لاؤ فارم بھی ہر یعنی چوری ٹھیک ہے نا ہاربتن چوری بعض کہتے ہیں خربتن ہو تو کیا معنی فساد بغاوت الامیر وفی روایتن بھی خزیطن رسوائی حربہ خربہ ہمارے اصل میں ہر بہر فساد الخروج القروج الامیر یا یا خربنی ہے خزیتن ہے بانا رسوائی اب یہاں یہ مسئلہ ہے توجہ کرو کہ حرم میں اگر کوئی اگنی جنایت کر کے جائے توجہ کرو جنایت کر کے جائے تو آیا اس جانی سے حرم کے اندر قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا اس کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ اگر یہ جنات مالی ہے تو اس سے حرم کے اندر احساس لیے لی جائے گی قصاص لیے لیے جائے گا تو مثلا فیاض نے راشد سے دس روپے لے کر یہ بھاگ حرم شریف ٹھیک ہے آگے حرم سے نکلتا ہے نہیں تو ہم کیا کریں جناب کے مالی ہے اب حرم کے اندر ہے ہم اسے سے لیں کہ نہیں تو بل اتفاق مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیاض کو پکڑ کر اس سے دس روپے لیں گے اس لیے کہ اس میں کوئی خون بہائی نہیں ہے اس میں کوئی حرم کی توہین نہیں ہے اب یہ ہے اگر کوئی جنایت کی ہے اور جنایت نقسی ہے مالی نہیں ہے صف کو دماغ خون بہانا کی خون بہا کیا ہے خون بہا کیا ہے کسی کو قتل کر کے پھر باغا ہے اب اس کی حیثیت کا کیا ہے امام شا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو حرم میں پکڑ کر گسیٹوں اور باہر نکالو اور پھر اس سے قصاص لو حرم سے حرم میں پکڑ کر اس کو گسیٹو باہر نکالو حرم کے باہر اس کو پھر کیا کرو قصاص لے لو احمد کہتے ہیں کہ ومن دسلو کا نامن حرم کے اندر جو داخل ہوگا وہ معمول الدما ہے لہذا ہم اس کو نکالیں گے نہیں حرم سے ج اس کو حرم سے نکالیں گے نہیں بلکہ اس پر ہم سختی کریں گے کہ یہ مجبور ہو جائے حرم کے چھوڑنے پر یعنی پانی روٹی وغیرہ اس پر بند کر دیں گے اس کو روٹی نہ دو اس کو پانی نہ دو جب یہ پانی روٹی ہم اس پر ذریعے معاش اس پر بند کر دیں گے تو یہ مجبور ہو کر حرم سے نکلے گا جب حرم سے نکلے گا تو پھر ہم اس کو شاسن سزا دیں گے اب سمجھ گیا ہے تو یہ سمجھ گیا ہو. امام شاطر احمد فرماتے ہیں کہ دیکھو لا لاتویز وسی فارم بے جو روایتی ہے ہم کہتے ہیں اس روایت کے قائل کون ہے جھگڑا ہو گیا ہمارے ان کے ساتھ اس روایت کے قائل کون ہے یہ تو ابن سعید ہے اور اس کی بات بمقابلے قول رسول کیسے معتبر ہو ٹھیک ہے بھائی دو تیسری بات یہ ہے کہ لا لاتریز و عاصیان جو ہے یہ حدیث نہیں ہے اگر حدیث ہے تو ابھی شورش کی روایت کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے سعید کا قول ہے تو ہمارے لیے قول صحابی ہے ہمارے لیے کیا ہے قولی؟ صحابی ہے اور قول اللہ تعالیٰ ہم آمینن ہے لیکن میرے خیال میں یہ مزاح درجی ہے مثلاً ابھی اس مجرم کو یہاں سے پکڑ کر باہر لے جاؤ اس مجرم کو یہاں پہ پانی اسباب معیشت بند کرو تو خود بخود باہر نکل جائے گا تو مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حرم کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا وہ کہتے ہیں ہاتھ ڈال کر نکالو باہر بات سمجھ گئے اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی راشد میں کیا پتا ہے اب حرم میں کس کے مسئلے پر عمل ہے کس کے کون تھا نہیں یہ ہمارے علما تھی چار اس کے لڑکی ہاشمر پڑھتے ہیں ہم جب حاج کیجیے گئے تو یہ تھا اور مولانا صدر شہید ایک بہت اچھے آنے میں دونوں پڑھاتے ہیں تو مجھے کہا کہ میں ہم تو رمضان میں آئے ہیں اور یہاں رہتے ہیں تو ہم نے کہوں کیسے کہتے حرم کے دروازے سے اندر کوئی بھی نہیں آتا حرم کے دروازے اندر کوئی نہیں آتا ہے اگر ان کو پت ہو گیا کہ بازو ہوا ہے تو کچھ نہیں کہتے حرم سے جب نکلے نا ہوٹل میں یا راستے پر جائے تو ہاتھ ڈالتے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ باب عمرہ کے قریب و زمان ہوٹل تھا اب تو ختم ہو گیا بہت مسمار بس مارکی ہے تو کہتے ہیں ہم وہاں جاتے نا تو دیکھتے کوئی پولیس ہے کہ نہیں ہے تو جب دیکھتے نہیں ہے تو جلدی جاتے اس ہوٹل سے وہاں تو پارسل ملتا ہے نا تو پارسل لے کر پھر حرم کے اندر آ جاتے ہم نے ایسی گزاری ہے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی وہ ہاتھ سے پکڑ کر نہیں نکالتے البتہ وہ جو داخلی مسائل ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں قرآن عظیم سے کوئی چور ہے یا اندر کسی نے جناش کی ہے تو اس کو باقاعدہ پکڑتے ہیں ہم نے اس دفعہ خود دیکھا ہم چھت سال پر تھے ستر سال پر تھے تو آصل کے بعد لوگ بہت جمع ہو گئے ہم نے پوچھا کیا ہے تو کہتے چور یہ جو بنگالی ہوتے ہیں نا چور ایک آدمی سے موبائل لیا ہے دو تین موبائل چورائے یہ کیمرے والے دیکھ لیا سویا تھا تو موبائل نکالا وہ تو جگہ والا دیکھ لیا اب فوجی آ گیا جب فوجی آ گیا تو لوگ کہتے کہ جب فوجی آئے پہلے کیسے گیا پھر ایسے گیا پھر ایسے گیا ادھر گوم چڑھا گھومتا رہا پھر اس آدمی کے پاس بیٹھا جب بیٹا تو کہتے موبائل دو ذرا فون کرتا کہتے میرے پاس موبائل نہیں ہے کہتے تالاشی جی اس کے ساتھ تین موبائل ہیں تو اس نے کہا تو چور ہے اور مجھے دفتر سے بھیج دیا آسا اب وہ غلام رحمان خود دیکھ رہا تھا جب وہ اپنے آپ کو آزاد کرتا تھا نا کہ فوجی اس طرح کر دے پھر, پھر خاموش ہو جائے گا پھر جبانی کر دی اس طرح اس طرح کر رہے پھر خاموش جاتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس کو مار کے کیوں نہیں کہتے ہرم تو اس کو ادھر سے پھر پکڑا اور کہا کہ آگے جاؤ پھر اسے حرم سے نکالا باہر جب باہر نکالتے تو پھر ایسے کرتے ہی گے تو اب بھی الحمدللہ حرم میں وہ ہاتھ ڈالیں تو کوئی ازیت نہیں دیتے اچھا تو گویا کہ یہ بات عمر ابن سعید کی ہے اس کا اندیا ہے اور یہ بات اس کی غلط ہے اس لیے کہ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو باغی تصور کیا ہے حالانکہ عبداللہ اللہ زبیر باغی نہیں تھے آگے جاؤ عبد اللہ ہبن عبد عن دسناب ان محمد ان ابی بکرتا یہ محمد ابن سیرین تعبیر ابی بکر صاحبی ہیں زکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابی بکر نبی علیہ السلّۃ السلام کے احوال کو ذکر کرتے تھے زکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاشل یعنی ابی بکرا ذکر کرتے تھے احوال نبی قالہ یعنی سما کالن سمہ قال کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کالا کے سے پہلے سما مقدر کرو ثم مطالعہ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہار تمہارے مال قال محمد ابن سیرین کہتا ہے وہ آخو اور میں گمان کرتا ہوں ابھی بکرہ پر کہ قال مجھے کہا وہ آراز اور تمہاری عزت و آبرو علیکم حرام القرمتی تم پر اس کی حد خرام ہے جس طرح آج کے دن کی حد تک حرام ہے ٹھیک ہے فیشا رکم حاضر اس مہینے میں جس طرح اس مہینے کی حد تک حرام ہے اس دن کی حد تک حرام ہے اس محل کی حد تک کیا ہے حرام ہے اس طرح تمہاری تمہارا خون بہانا تمہاری عزت لینا بھی حرام ہے ابھی حدیث میں ہماری دلیل ہے الحمدللہ اس کے بعد فرمایا علاب شاہد المن کم الغائب حاضرین جو ہے اس کو پہنچائے غائبین تک وکار محمد ابن ابنی سیرین فرماتے یقول یعنی ابن سیرین کہا کرتے ہیں سودافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہا نہ ٹھیک ہے نا یعنی نبی علیہ السلام السلام سے بات تو حقوق ہوا کہ اللہ البل تو مررتے نے اللہ کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ البل تو اللہ آگے جاؤ آسان ہے نہیں نہیں, نہیں آسان ہے خرابی خرابی چلو نہیں یہ آسان چار حدیث ہے نا اور چار بات کی کچھ بھی نہیں حدیث ہوگا نا باب کا زبا عالم نبی السلام توجہ کرو یہ سبق بھی ہے بخاری کا سبق بھی ہے من کا ذبح علم نبی وسلم یہ بات ہے میرا بیان اس شخص کا جو نبی علیہ الصلاۃ اسلام جھوٹ بولتا ہے دیکھو سنگیو پہلے ترزمت الباغ مناسبت باپ اس کے بعد قسم پر کلام پہلے آپ کو کہا لیم و علما اشاہب الغ کیا فرمایا اس علم کی بات تو شاید تک پہنچائے گویا <متحدث> کہ گزری حدیث میں ترغیب فی اشاعت العلم بیان کیا اس علم کی اشاعت کرو اب اس, حدی... اس بات میں اختیار فی عفت علم فرما رہے ہیں اب بات سمجھ گیا اختیار فی عفت علم جب ترغیب ذکر ہوئی نا تو اب طلبا کے ذہن میں یہ شوق پیدا ہوا او نبی علیہ السلام نے کہا کہ سناؤ سناؤ سناؤ بھائی شاہ جلدی کرو جو سیکھو تو سناؤ جو سیکھو تو سناؤ امام علیہ وسلم دیکھو علم اگرچہ ایک محمود چیز ہے لیکن اس کے آخذ میں بڑا احتیاط ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پانچ میں جھوٹ بول کر جہنم کا ٹکانہ تمہارے بن نہ جائے تو احتیاط فلیل محمود ہے احتیاطی سے اپنے آپ کو بچانا بس اور اور کچھ بات بھی نہیں ہے اب یہاں سنیے چار حدیث ہیں اور امام بخاری رحم اللہ کا انتخاب ہے کیا عجیب ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پہلے حدیث میں امام بخاری رحم اللہ حدیثی قولی ذکر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی تقسیب علیہ مجھ جوٹ باندو. پہلے حدیث پہ جھوٹ نہ باندھو کیا فرمایا مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو قولی فی ممانعات کہ جھوٹ کی ممانعات پر حدیث قولی کا ذکر ہے کہ نبی پاک پہ جھوٹ نہ بولو بس نمبر دو دوسرے حدیث پہ صحابہ کرام کے اختیار ذکر ہوتا ہے لأس موقت وحد اللہ اللہ وسلم کیا ہے؟ دوسرے حدیث میں کیا ہے؟ اکرام ہے کہ اکرام نقل حدیث میں کہ بڑے مختات ہوتے تھے ٹھیک ہے بھائی جس حدیث کو دیکھو انس کے حدیث انو ان نعم نہ حدیث ان کثیر کرام کثرتی روایت سے تکثیر فر رواج سے اجتناب کرتے تھے اس لیے کہ تکثیر فر رواج کہیں خطا فر رواج کا سبب نہ بن جائے تیسرے حدیث میں سمجھ گئے صحاب کرام تکثیر فر رواج سے اجتناب کرتے تھے اس لیے کہ تقسیم پھر رواج کہیں خطا فر رواج کا سبب نہ بن جائے یہ تین ہو گئے چوتھی حدیث ٹھیک ہے ابل القوا کی ہے سمیت النبی مالم اقل فل یا قولی ہے تو آخر میں کل یتی ٹھیک ہے بھائی حدیث سے ابھی ہونے ہو کا مقصد کیا ہے کہ نبی اللہ پر جس طرح زندگی میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور یت وطن جھوٹ بولنا حرام ہے ٹھیک ہے نا سب بات الوفاق اور خواب میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے اب مسئلہ حل ہو گیا نبی علیہ السلام پر بیداری میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے تو خواب کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے اب سمجھ گیا وزیر چار حدیثیں اور اس میں کسم کی مذمت کا ذکر ہے اب یہاں ایک بات کو یاد کرو پھر آخر مسئلہ حل ہوگا اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا یہ اکبر القبائل اور حرام ہے یہ ایک مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے بھائی اب یہ مسلم کا سبق بھی ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ آیا نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا